بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربي شرح لي صدري وإسدلي أمري وحل العودة من لساني يفتر قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهم من نفسی یا رب سل من ابدا علی حبیبی الخلق کلی نمید. اس سے قبل دو باتیں بیاں بلکہ تین ایک تو یہ کتاب کیوں لکھی گئی اور اس کی تصنیف کا باعث کیا بنا سبب کیا بنا نمبر دو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ایک تقریر جو طلباء کے سامنے ہوئی تھی اس میں تین باتیں بیان ہوئی تھی کہ یہ بیانات کا یا ان باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا اس کے بعد حضرت تانویر رحمۃ اللہ نے اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ بیان کیا کہ اصل میں جدید شبہات جو پیش آئے تو وہ پانچ شعبوں کے اندر اسلامی عقائد کے بارے میں عبادات کے بارے میں معاملات کے بارے میں معاشرت کے بارے میں اور اخلاق کے بارے میں یہ پانچ چیزوں کے حوالے سے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو شبہات اشکالات پیش آتے ہیں اور ان شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ان کی فکر میں انحراف پیدا ہوتا ہے اور اس انحراف کا نتیجہ عمل میں کرتا ہے یعنی اسلامی اعمال ان کی زندگی سے نکلتے ہیں اس لیے کہ وہ اس عمل کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو شبہ جا کر کے جو حملہ کرتا ہے اٹیک کرتا ہے وہ کرتا ہے عقیدے پر فکر پر اور فکر کا نتیجہ نکلتا ہے عمل کے اس لیے فکر تو ایک پوشیدہ چیز ہے ہر انسان اگر اپنی فکر کو اپنی زبان سے بیان نہ کرے یا اپنے عمل سے ظاہر نہ کرے تو لوگوں میں کوئی فرق نہیں فرق اگر ظاہر ہوتا ہے تو جب ہر ایک اپنی فکر کو بیان کرتا ہے بولتا ہے یا اپنے عمل سے وہ کچھ کرتا ہے اور کچھ چھوڑتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کوئی خاص عقیدہ اور فکر رکھتا ہے تو چونکہ یہ پانچ شعبے ہیں اور پانچ شاخیں ہیں دین کی اور جب ہم ٹوٹل دین پر چلتے اللہ کے حق دین پر مکمل طور پر چلنا چاہتے ہیں تو اس میں لوگوں کو ان پانچ حوالوں سے شبہات پیش آتی تو ان کے جو بات ہیں یہ تو موضوع اور دائرہ ہو گیا کہ کس دائرے میں بات ہو اب جو شبہات ہیں ان شبہات سے قبل اللہوی رحمہ اللہ نے سات اصول بیان کی ان اصول کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آپ ان اصول کو لے لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آدمی غلطی کہاں کر رہا ہے فکر میں غلطی کی ایک جگہ ہوتی ہے آدمی یہ پھسلتا ہے نا جس کو کہتے ہیں مزلۃ الاقدام وہ پھسلنے کی جگہ معلوم کرنی چاہیے کہ وہاں کیوں پھسلا ہے نا راستہ ہوتا اور وہاں پر کوئی کڈڑا ہو گیا اور کوئی اور چیز ہو گیا وہ جو بھی گاڑی جاتی ہے وہاں ٹکرا کے اس کو کچھ جاتا تو وہ جگہ معلوم ہوتی ہے وہاں پہ آدمی اچھا یہاں پر ہی یہ ہو گیا اس لیے جب انحراف پیدا ہوتا ہے تو اسے انحراف کی کوئی جگہ ہوتی ہے ہو وہ جگہ جاننی چاہیے تو یہاں پر یہ سات اصول رہا اگر آپ ان سات اصول کو دیکھیں گے تو آپ کے ہاتھ میں بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے تر دُھا ہے اب جو شبہ آیا آپ اس کے سامنے لے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شبہ کیوں ہے سات بہترین اصول اس میں سب سے پہلا اصول ہے آپ کے سامنے آپ دیکھیں اس کو کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل کیا مطلب دو چیزیں ایک یہ ہے کہ ایک چیز ہے نہیں اور ایک ہے کہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی سمجھ میں نہ آنا اور بات ہے چیز کا نہ ہونا اور بات ہے جدید شبہات اور اس کی بنیاد کیا ہے لوگوں کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دے کہتے تو غلط ہے یہ بات باطل ہے کیوں کہتے ہماری سمجھ میں نہیں ہماری سمجھ میں نہ آئے تو باتل اب آپ دیکھیں کتنا غلط تصویر ہے آپ کی سمجھ میں جو چیزیں آئی اور جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اگر آپ موازنہ کریں گے تو جو سمجھ میں نہیں آئی وہ زیادہ ہے یا جو سمجھ میں آئی وہ زیادہ جو سمجھ میں نہیں آئی وہ زیادہ انسان کی مجبولات انسان کی معلومات سے زیادہ ہے اگر اس رسول کو لیا جائے تو چاہیے کہ انسان صرف اپنے دائرے کو اپمانے اور اس کے علاوہ باقی پوری دنیا کا انکار کرتے آکاش کے انکار کر دو گا مجھے تو سمجھ میں نہیں ہے یہ کتنا غلط ہے اور اس غسول کے اوپر پوری عمارت چل رہی کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باتل میں کی دلی ہے اگر آپ ایک چیز کو نہیں سمجھے تو آپ سمجھ لیں اس کو اب اس کی وضاحت کرتے ہیں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کیوں کہ اس کے مشاہدہ نہیں کی کبھی دیکھا نہیں اس کو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسانوں کے پاس علم کے جو ذرائع ہیں نا وہ ہیں دو اور مسلمانوں کے نزدیک تین تو ایک تو ہے حواس جو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے سنیں گے اچھا ہر ایک کا اپنا اپنا ظاہرہ آنکھوں سے دیکھیں گے وہ جو نظر آتے صورت ہوگی کوئی رنگ ہوگا کوئی نقشہ ہوگا تو آنکھوں سے نظر آتا آواز ہوگی تو کانوں سے بو ہوگی تو ناک سے ذائقہ ہوگا تو زبان سے اور اگر وہ لمس کی قبیل سے کوئی چیز ہو تو بدن کے جس حصے سے بھی اس کا لمس ہو جائے تو وہ معلوم ہو جائے گا کہ ساخت نہ ٹھیک ہوگی ایک تو ہے حواس اور ان حواس کے بعد عقل حواس اور عقل میں فرق کیا ہوتا ہے حواس چیزوں کا ادراک اس وقت کرتی ہے جب وہ چیزیں حواص کے سامنے آنکھیں دیکھیں گی جب جب وہ دیکھی جانے والی چیز سامنے اگر وہ غائب ہو جائے سامنے سے اب نہیں دیکھی کان سنیں گے جب جب وہ سننے کے دائرے میں ناک سونگے گی جب جب وہ سونگنے کے دائرے میں زبان چکے گی جب وہ چکنے کے دائرے میں اور لمس ہو وہ لمس کے دائرے جب ان ہواس کے دائرے سے چیز غائب ہو جائے اب عقل کا کام شروع ہوتا ہے وقل کیا کرتا ہے کہ ان معلومات کو لیتا ہے کہ اچھا ایسا ہوتا تو ایسا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر وہ قیاس کرتا ہے نامعلوم چیزوں کو معلوم کے اوپر قیاس کرتا ہے عقل کا کام ہوتا لیکن عقل بھی وہی چیز کو جانتی ہے جو پہلے حواس کے دائرے سے گزری اس لیے جو چیز انسان نے دیکھی ہی نہیں سنی ہی نہیں سونگی ہی نہیں چکی ہی نہیں اور اس کو چھوا ہی نہیں وہ عقل میں بھی نہیں آتی تو علم کی یہ ہے. حواس اور آکل یہ دو جگہوں پر پہنچ کر باقی دنیا یہ کہتی ہے کہ اب کوئی ذریعہ نہیں لہذا اگر ان دو میں آیا تو ہم اس کو مانیں گے اگر ان دو کے اندر نہیں آیا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم اس کا ہم کہیں گے یہ باطل ہے غلط ہے مسلمان لوگوں کا یہ کہنا ہے حق کا یہ کہنا ہے کہ ان دو کے علاوہ ایک تیسرے ذریعہ بھی ہے کہ جس طرح حواس کام چھوڑتے ہیں تو عقل کام شروع کرتا ہے جب عقل کا کام ختم ہوتا ہے پھر ایک اور دیر اس کو وہی کا اور اس وہ کی ایک مثال اللہ جل جلالہ نے عام انسانوں کو سکھانے کے لیے خواب کتا کس طرح ایک انسان سو ہے پڑوس میں دوسرے بیٹھا ہوا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ جاگا اور اس نے خواب سنا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فلانی جگہ گیا اور میں نے ایک صاحب کو دیکھا ان نے فلانے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے پہ تھے انہوں نے یہ بات کی مجھے ان کے الفاظ یاد ہے میں نے ان کو یہ بات کہی مجھے اپنے الفاظ بھی یاد ہے خواب پڑوس میں بیٹھا ہوا آدمی سو گیا تھا آپ کی تو آنکھ کیا بنتی ہے؟ آپ نے دیکھا کس آنکھ سے اور آپ کی جو زبان کیلی نہیں ہے کی تو یہ تو غلط کے کسی میں ہمت تو بول دیں کہ ایسا نہیں ہے سب انکار تو نہیں کر سکتا نا کیوں ہر ایک کے ساتھ ہو اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہمیں خواب دیکھ لیتے ہیں اور گزرتے کہ وہی منظر ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہم شک ہیں کہ پہلے دیکھا ہی لائن جو دیکھا وہ نہیں ہوتا وہ خواب دیکھا ہوتا اور خواب سے جب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو لوگ اپنی آنکھوں سے بعد میں دیکھ کر معلوم کریں گے آپ نے خواب میں دیکھ کر پہلے معلوم کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو ابتدا ہوئی ہے سچو خوابوں سے چھ مہینے تک اور آپ خواب نہیں دیکھتے تھے جو بخاری کی روایت پکانا کوئی خواب نہیں دیکھتے مگر صبح کو تعبیر اس کی ایسے آتی صبح, صبح کی سفید ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آم انسانوں کے پاس بھی ان حواس اور اس خواب کے اندر تو عقل بھی معاف ہوتی بند ہوتی دونوں ذرائع بند تھے اور بات معلوم ہو گئی مطلب یہ کوئی ذریعے ابھی ایک تو نمونے کے طور پر اللہ نے تو ورنہ تو وہی ہے اس کا ذریعے تو یہاں پر یہ بات ہے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں اور سمجھ میں کیوں نہیں آئے کہ اس کا مشاہدہ نہیں اب کوئی آدمی یوں کہے کہ جب تک میں کسی چیز کا خود مشاہدہ نہ کر لوں تو میں اس کو نہیں مانوں اور وہ چیز باطل ہوگی تو اس آدمی کا یہ نظریہ غلط ہے اچھا اس پر دو مثالیں دیتے ہیں مثال ایک یہ دیتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی اس نے ریل گاڑی دیکھی نہیں جو اس زمانے کی بات کر رہا رہا ریل گاڑی دیکھی نہیں اس نے اس کو کسی نے بتایا کہ ایک گاڑی ہے جو بغیر اس کے آگے جانور بیل باندے بغیر وہ چلتی اور وہ چلتی تو اس دیہاتی نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تو اس نے انکار کرتا نہیں آدمی کا انکار غلط اس کے مقابلے میں دوسری مثال دی ہے کہ مثلاً انہوں نے دہلی اور اس کی مثال دی ہے کلکتہ سے اگر کوئی شخص کلکتہ سے ریل میں سوار ہو کر دہلی میں اترا اور یوں کہا کہ یہ تو ایک گھنٹے میں آ گئی. کلکتہ سے ریل نکلی اور دہلی پہنچ گئی ابھی بار دل ہے کیوں اس لیے کہ جو مشاہدہ ہے جس سے ثابت ہو چکا ہے یہ اس ثابت کے خلاف بول رہے اب صحیح تو جس چیز کے ہونے پر دلیل قائم ہو جائے اگر دلیل کہے کہ ہے تو ہم اس کو مانیں اگر دلیل کہ نہیں ہے کوئی آدمی بول دے تو وہ بات غلط ہوگی وہ چیز ثابت نہیں یہ بات سمجھ میں کسی چیز کا ہونا سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چیز نہیں کسی چیز کا نہ ہونا سمجھ میں آ جائے تو آپ کہیں گے کہ نہیں دیکھو نفی کس پر داخل ہے جو الگ الگ چیزیں ایک, ایک چیز کا نہ ہونا ایک ایک چیز کا سمجھ میں نہ آنا پہلی سورت میں ہونے پر نفی نہ نہیں ہے چیز ہے یا نہیں ہے اس پر دلیل نہیں ہے نفی کس پر سمجھ سمجھ پر ہے. سمجھ میں نہیں آئی تو سمجھ میں نہ آنا نہ ہونے کی دلیل ہے. اور اردو سورت میں نہ ہونے پر دلیل قائم ہے تو ہم کہیں گے نہیں پر. جب دلیل قائم ہے تو نہیں یہ اصول سمجھ میں آئے ہاں یہ اصول بیان کرتے ہیں کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے کی دلیل نہیں شرح باطل ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ دلیل سے اس کا نہ ہونا سمجھ میں آ جائے دلیل سے اس کا نہ ہونا سمجھ میں آ جائے اور ظاہر ہے کہ ان دون عمر میں ایک کا ہونا سمجھ میں نہ آئے اور ایک ایک اس کا نہ ہونا معلوم ہو جائے دونوں میں بڑا فرق اور مثال وہی دونوں والی ہو گئی دیہاتی آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ ریل چلتی ہے اس کی سمجھ میں نہ وہ ریل کا انکار کر دے گا تو اور یہ بات ثابت ہے کہ مثلاً ہم مثال دے دیں لاہور سے کراچی تک گاڑی آتی ہے کم از کم کتنے گھنٹے لگاتی اٹھارہ گھنٹے لگاتی اور وہ آدمی کہ دو گھنٹے میں گیا ہوں یہ بات غلط ہے جس چیز کا نہ ہونا ثابت ہے وہ ثابت نہیں ہوگی جس چیز کا معلوم نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھ میں نہ آنے سے اس کے باطل ہونے پر یہ تو ایک اصول ہو گیا اب اس کو اسلامی عقیدے میں اپنا لوگوں کو اسلامی عقیدے کے اندر کیا اشکال پیش آیا اور وہ اس اصول پر مبنی تھی مثلاً کسی آدمی نے یوں کہا مثال کہ قیامت کے روز پولیس رات پر چلیں گے اور اس پولیس رات بال سے کو ہوگا مسئلہ اور لوگ اس کے چلیں گے تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ باتل ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جب سمجھ میں نہیں آ आप تو آپ دلیل کو دیکھ لیں اگر کسی دلیل سے اس کا ہونا ثابت ہو جائے تو ہم کہیں گے ہے اگر دلیل سے نہ ہونا ثابت ہو جائے تو کہیں گے نہیں ہے صرف اتنی بات کہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کوئی دلیل نہیں لوگوں نے پولی سیرات کا انکار اس بنیاد پر کیا کیوں نہ کا ہماری سمجھ میں نہیں آ یہ کوئی دلیل ہے ہاں ایک اور بات اگر کسی نے کہا کہ قیامت میں فلان بزرگ کی اولاد کو اگرچہ مومن بھی نہیں فلان بزرگ کی اولاد اگرچہ مسلمان نہیں اس بزرگ کے پر کی وجہ سے اس کو اللہ کا غرب نصیب ہوگی اب یہ بات محسوس کے ملا آپ کو یہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی نہیں کہیں گے کہیں گے اس کا نہ ہونا ثابت ہو چکا ہے نا امرأة نوح و امرأة لوط تحت من من عبادنا تو یہ پہلا اصول حضراتی اصول واضح اس میں کوئی بات ہے دلی پھر ہمیں کوئی مجہرا تو کوئی بھی ہے نا کہ پہلے جو بات سمجھاتے نا تو وہ اس درجے کی کریں گے جس کو خود بھی مانتا ہے کیونکہ مشاہدے میں تو اس کا اتفاق ہے ہے نا کہ وہ مشاہدہ اگر اس نے کیا ہے ایک آدمی نے وہ دوسرے نے نہیں کیا اب جس آدمی نے مشاہدہ نہیں کیا وہ انکار کرتا کہ تو میں تو مانتا نہیں میں نے مشاہدہ نہیں کیا تو اس کو کہا جاتا ہے آپ نے اگر جو مشاہدہ نہیں کیا کسی اور نے تو کیا تو اس بنیاد پر وہ مان لیتا ہے نا یہ اصل میں جو اصول ہے یہ پہلے اس درجے میں کہ اس کو مان لے قانون یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں مانتا نہیں تو اب اس کو کہتے ہیں وہی سے پہلے آ جب عام انسانوں کی عرف میں کیا یہ اصول صحیح ہے کیا ہر چیز کو آپ دیکھیں گے جب مانیں گے یا کوئی اور بھی دیکھ لے گا تو آپ گے ہے نا اب ریل گاڑی کلکتے سے اتنے وقت میں آئی خود تو نہیں دیکھ رہے دن دے کرتے تو دلیل سے ثابت ہو گیا فل جملہ بات یہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ مشاہدہ ہو فل جملہ اگر دلیل سے بات ثابت ہو جائے اگرچہ جی مشاہدے میں نہ اگرچہ جی سمجھ میں نہ عام انسانوں کے عرف میں اس کو مان لیا جاتا ہے جب یہ مان لیا جاتا ہے تو سسل کا میاں آتے ہیں کہ پولیس ہیرات کی بات ہے اگر چیز عام ہاں مشاہدے ثابت نہیں ہے لیکن وہ حصے ثابت اصول یہ ہو گیا ہوگی اصول یہ ہو گیا حضرات کہ اگر کسی چیز کے باطل ہونے پر دلیل قائم ہے تو اس کو باطل کہیں گے اور اگر اس کے باطل ہونے پر دلیل نہیں فقط یہ بات ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس وجہ سے اس کا انکار نہیں یہ بات صحیح ہو گئی آپ کا نام خریدیں نا اور سم واضح ہو یا بھی, بھی واضح نہیں اسے چہرے سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ پوری طرح واضح نہیں ہوا صحیح ہوگیا اصل میں دیکھو جب بات ہوتی ہے نا جب بھی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ بات کا پہلا حصہ ایسا ہوتا ہے جس کو فری کے مخالف بھی تسلیم کر ڈائریکٹ آپ اپنی بات نہیں لائیں گے پہلے بات اس درجے میں کریں گے کہ وہ بھی مان رہا جب وہ یہ مان لے گا تو پھر آپ دوسرا مقدمہ لائیں گے اس کے ساتھ ہے نا اب یہاں دو مشاہدے تھے ایک آدمی کا مشاہدہ ہے دوسرے کا نہیں اور اس کو سب دنیا کہتے ہیں کہ آپ کا مشاہدہ نہیں ہوا تو کیا ہوا دوسری جگہ تو ثابت ہے تو اسی قانون کا ہم لاتے ہیں یہاں پر کہ اگر اسلامی عقیدے کے اندر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن دلیل سے ثابت ہے تو آپ کا انکار غلط ہو کیوں دلیل سے ثابت ہے یہ <تصفح> بات واضح ہوگی جی <تصفح> <تصفح> <تصفح> اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اب تو گفتگو کا انداز یہ ہو جائے گا کہ وہی کو معتبر مانا جائے یا یعنی اس کے پاس دلیل کوئی نہیں اب زیادہ سے زیادہ اگر ایک آدمی کہتا پولیسا وہ کہتا ہے مشاہدہ نہیں. تو مشاہدہ تو دلیل نہیں اب دوسرا والا کہے گا دلیل لائے اگر وہ نہیں مانتا تو اس دلیل کے اوپر بات کرے کہ کیا یہ دلیل معتبر ہے یا نہیں کا زیادہ اعتبار نہیں کیونکہ حواس کے اندر کبھی گڑبڑ ہو جاتی حواس کے اندر جب ہو جاتا آدمی کا ذائقہ ایک کے دو نظر آتے اور جس آدمی کا وہ چیزیں نظر آتی اس لیے حواس کے اوپر پورا دار وار رکھنا غلط ہے اس لیے گڑبڑ کا امکان ہے یہ تو اور زیادہ دہلی کے ہے اس بات کی کہ جو حواس کو سب کچھ بناتے ہیں یہ خود ان کی بات سے ظاہر ہے کہ حواس کے اوپر زیادہ اعتماد نہیں ہو سکتی اور چونکہ عقل کا علم مستفاد حواس اس لیے کہتے ہیں عقل کے علم میں عقل پر وہ زیادہ اعتبار اس وجہ سے نہیں ہے ایک تو عقل کا علم ہے حواس حواس سے اصل ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ عقل میں وہ ہم کی ملاوٹ ہے عقل میں ملاوٹ ہے کس کی وہ اس کی مثال معلوم ہے آپ کو آپ کو معلوم ہے کہ لوگ رات کے وقت میں مردوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے لاش کے ساتھ ڈرتے ہیں. اکیلی لاش ہو اور جب کے والد کی لاش ہے بھائی کی لاش ہے غریبی دوست کی لاش آپ بیٹھ جاؤ رات اکیلے لے لانا ڈر لگتا ہے کیوں؟ رات میں لوگ اٹھ جاتے ہیں پیلنانا. اب یہ کیا چیز ہے غالب ہو گیا ایک آدمی جب کسی راستے پر جاتا ہے وہ کتنی جگہ گھرتا وہ چلے گا تو کتنا راستہ گھیرے گا یہ ڈیکس نہ پورا چلے یہ کتنا ہے ابھی تین فٹ کا نا اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دیوار ہوتی ہے ادھر اور ایک دیوار ادھر اور دونوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہوا کے اندر اور ہم تین فٹ کا تختہ لگاتے ہیں اور اس آدمی میں بولتے کہ آپ اس کے اوپر چل عقلم تو چلنا چاہیے نا جب زمین کے اوپر یہ چلنا تو وہاں بھی چلے گا اتنا ہی راستہ آدمی گھیرتا ہے لیکن یہ ہوا کے اندر چلے گا تو اس کو ڈر لگتا ہے کہتے گر جاؤ یہ کیا چیز ہے؟ کی بولنت پہ آپ چلنا آپ کی نظر نہیں کہتے گرنا اور وہ آدمی پھسل بھی جاتا ہے اس لیے عقل کا جو علم ہے اس پر نہ حواس کے اوپر زیادہ اعتماد ہو سکتا ہے نہ عقل کے اوپر اچھا اس کے بعد دوسرے اصول ہیں اور یہ سب اصول ایک دوسرے کو ثابت کرتا اب جو آپ کے اشکال آتے ہیں نا اس میں کوئی اشکال کبھی ایک اصل سے ٹھیک ہو جائے او کئی اور سے جا دوسرا اصول یہ ہے کہ جو امر عقلا ممکن عقلا ممکن کا مطلب کیا ہے کہ عقل ایک چیز کو ٹھیک قرار دے عقل کسی چیز کو جائز کہے تجویز یا عقلی اس کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں چیز ممکن جو چیز عقل ممکن ہو اور اس کے ہونے سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی تو کہیں کہ عقل ممکن جو چیز عقل ممکن ہے لیکن آگے ایسا ہے بھی آنی ہے واقع میں اس کا کوئی ثبوت نہیں تو آپ کریں گے کیا کہ جو چیز عقل ممکن ہے آگے واقع میں ہونے کا حکم یا نہ ہونے کا حکم اب کسی دلیل کی طرف اور دلیل نقلی ہوگی عقل میں تو صرف ممکن ہے جو چیز عقل ممکن ہے واقع میں ہے یا نہیں ہے اس کو معلوم کریں گے ثابت کریں گے کہاں سے دلیل نقل سے اگر دلیل نقلی اس کے واقع ہونے کو بتا دے تو ہم کہیں گے واقع ہے اگر دلیل نقلی نہ یہ واقع نہیں ہے تو ہم کہیں گے واقع نہیں کیوں اب عقلی بات رہی نہیں عقل کے دائرے میں صرف اتنا تھا کہ چیز ہے اچھا اس کی مثال لیکن اس سے پہلے کوئی چیز عقل کسی چیز کا ہونا اور نہ ہونا یہ تین قسمیں ہیں اگر عقل کسی چیز کے ہونے کو ضروری بتائے تو اس کو کہتے ہیں واجب کہتے ہیں کیا واجب جیسے اللہ جل اللہ کا ہونا ضروری کیوں اللہ نہ ہوتی کائنات بھی نہیں رہے اور کائنات تو ہے تو اس کا مطلب اللہ ہے جس چیز کے ہونے کو عقل ضروری کہے اور عقل اس کو ضروری مانے نہ ہونے کو غلط تو اس کو کہیں گے کیا واجب اور جس چیز کے نہ ہونے کو ضروری بتا یہ نہیں ہو سکتی اس کے ہونے سے خرابی پیدا ہو جائے گی تو اس چیز کو کہیں گے ممتنے جیسے اللہ جلالو کا شریک یہ ممتن کیوں اگر شریک ہو گیا تو یہ کائنات نہیں رہے گی گڑبڑ ہو جائے گی اقان فیمہ الحتن اللہ پھنسا تھا لیکن کائنات تو ٹھیک چل رہی تو معنی ہو گیا ٹھیک چل رہی اس کا مانا شریک نہیں اللہ کا ہونا واجب اور شریک کا ہونا ممتن ہے اور باقی کل کائنات کی مخلوقات یہ ممکن یہ ہو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا نبی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب ایک وقت میں نہیں تھی تو بھی فرق نہیں پڑا تھا اور ایک وقت میں پھر نہیں ہوں گی تو حرق نہیں پڑے گا تو جس کے ہونے نہ ہونے یہ دو ان کو کہا جاتا ہے ممکن تین چیزیں ہوگی جس کا ہونا ضروری ہو واجب جس کا نہ ہونا ضروری ہو ممکن ہے اور جس میں ہونا نہ ہونا دونوں ٹھیک ہو اس کو کہا جاتا ہے ممکن اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں اچھا اس کی مثالیں دیتے ہیں شرح میں عبارت پڑھتا ہوں حضرت عصول کی جو امر عقلا ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بطلاتی ہے کہ یہ ہے تو اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری یہ بات واضح ہے اسی طرح اگر دلیل نقلی سے دلیل نقلی اس کے عدمی وقوع کو بطلائے کہ نہیں تو اس کے عدمی وقوع کا قائل ہونا ضروری شاہر واقعات تین قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کے ہونے کو عقل ضروری اور لازم بتا ہے جیسے مثلاً ایک آدھا ہے دو کا اب یہ کیا ہے اس کے خلاف تو ہو سکتا نہیں ایک آدھا ہے کس کا دو یہ امر ایسا لازم الوقوع ہے کہ ایک اور دو کی حقیقت جاننے کے بعد عقل اس کے خلاف کو یقیناً غلط سمجھتے اس کو کہتے ہیں وی دوسری قسم وہ جن کے نہ ہونے کو عقل ضروری اور لازم بتا مثلا ایک مساوی ہے روکا. ایک کوئی کہے کہ بالکل غلط ہے عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کبھی بھی نہیں کرے اگر یوں کہہ لیا جائے مان لیا جائے تو خرابی پیدا ہو جائے پھر کم اور زیادہ کمرا ختم ہو جائے تو یہ بات بالکل واطل اس لیے اس کو کہنا کہ ایک دو کے برابر ہی ممتنۂ یہ امر ایسا لازم النفی ہے اس کی نہ لازم ہے کہ عقل اس کو یقیناً غلط سمجھتی ہے اس کو ممتنۂ اور محال کہتی ہے تیسری قسم وہ جن کے نہ وجود کو عقل لازم بتائیں اور نہ نفی کو نہ وجود کو اور نہ نفی کو اسی قسم وہ جن کے نہ وجود کو عقل لازم بدلاوے اور نہ نفی کو ضروری سمجھے دونوں شکوں کو محتمل قرار دے دونوں ہو سکتے ہیں ہو نہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے اور ہونے نہ ہونے کا حکم کرنے کے لیے کسی اور دلیل نقلی پر نظر آقلم تو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن اب ہے یا نہیں ہے یہ حکم لگانے کے لیے دیکھیں گے کس کو دہلی نقلی کو مثلا کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں شہر کا رقبہ فلاں شہر سے زیادہ کراچی کا رقبہ جو ہے یہ مثلا بڑا ہے لاہور سے کسی آدمی نے کہا کہ ایسا ہے وہ ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ دونوں کے ہم کر اگر زیادہ ہو جائے تو بھی کوئی کائنات میں خرابی لازم نہیں آئے گی اور اگر کم ہو جائے تو بھی کوئی خرابی لازم نہیں ہے جب دونوں کا احتمال ہے یہ زائد ہونا ایسا امر ہے کہ جانچنے سے پہلے یا جانچنے والوں کی تقلید کر کے عقل نہ اس کی صحت کو ضروری قرار دیتی ہے نہ اس کے بتلا اگر ہم عقل سے پوچھ لو کہ فلاں شہر کا رقبہ فلاں شہر سے زائد ہے اس کو غلط سمجھتی ہے نہ ٹھیک سمجھتی ہے معلوم کریں گے جس نے اس کو نہ پائے وہ بتا دے اور بلکہ اس کے نزدیک احتمال ہے کہ حکم صحیح ہو یا اس کو کہہ دیں ممکن یہ اصول واضح ہو گیا اصول کیا بنا کہ جو چیز عقل ممکن ہے اب ممکن کے بعد واقع بھی ہے یا نہیں ہے اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا دہلی نقری کے اگر دلیل نقلی صحیح اس کے واقع ہونے کو بتائیں تو واقع ہونے کی بات کا قول کریں گے اور اگر اس کے آدم واقع ہونے کو بتائیں تو عدم واقع ہونے کی بات اب عقل میں فقط اتنا تھا کہ ممکن تھا بس اچھا بس <تصفح> ایسے عمر ممکن کا ہونا اگر دلیل نقلی صحیح سے ثابت ہو جائے تو اس کے ثبوت روکو کا اعتقاد واجب ہے اور اگر اس کا نہ ہونا ثابت ہو جائے تو اس کے عدم وقوع کا اعتقاد ضروری ہے صحیح ہوگی مثال مثلا مثال مذکور میں جانچ کے بعد کہیں اس کو کہیں اس کو صحیح کہا جائے گا اور کہیں غلط مثلا وہ کہتے ہیں فلانا شہر کا رقبہ کراچی کا رقبہ لاہور سے بڑا تو ہم علوم کر لیں گے اگر جانچنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہاں بڑا ہے تو ہم کہیں گے بڑا ہم کہیں گے نہیں تو غلط بات ہو گئی وہ بڑا ہے اس سے لہور بڑا ہم کہیں گے صحیح پھر یہ بات غلط ہے اچھا واجہ اسلامی عقیدے کی طرف اسی طرح آسمانوں کا اس طور سے ہونا جیسا کہ جمہور اہل اسلام کا ارتکات ہے سب عصماوات انطباقا قرآن کے اندر سات آسمان اوپر اوپر تبک تبک بنے لے طبقات کی شکل میں ایک آسمان اس کے اوپر دوسرا اس اوپر اب فلسفہ اور آج کے سائنسدان یہ سب سات آسمانوں کے منقر نہیں ہے سات آسمان ہو جائیں تو آپ کو کیا اگر ایک بلڈنگ کے اندر سات منزل ہو جاتی ہے تو اگر کائنات کے اندر سات منزل ہو جائے سات آسمان تو کیا خرابی کیا ہے اکلنگ یہ بتا عقل تو کوئی خرابی نہیں اقلن تو ممکن ہے کہ ہو ہو سکتا ہے نہ ہو دلیلی نقلی صحیح آپ کے پاس ہے جسموں کے ساتھ آسمان کی بات غلط ہے پھر تو آپ بات کرو اگر نہیں تو ہم آپ کو قرآن کی عض سے ثابت کرتے ہیں کہ ہے لہٰذا ثابت ہو جائے ٹھیک ہوگی سات آسمانوں کا اس طور سے ہونا جیسا کہ جمہور اہل اسلام کا اعتقاد ہے عقل ممکن ہے یعنی صرف عقل کے پاس نہ تو اس کے ہونے کی دلیل نہ نہ ہونے کی دلیل ہے عقلاً دونوں احتمالوں کو تجویز کرتی ہے عقل دونوں احتمالوں اس لیے عقل کو اس کے وقوع یا عدم وقوع کا حکم کرنے کے لیے دلیل نقلی کی طرف رجوع کرنا پڑا چنانچہ دلیل نقلی قرآن و حدیث اس کے وقوع پر دلالت کرنے والی ملی اس لیے اس کے وقوع کا قائل ہونا لازم اور واجب ہے اور اگر پیسہ نظام کو اس کے عدم میں وقوع کی دلیلی نقلی سمجھے جاتے ہیں اب کوئی کہے کہ فیصہ جو تھا اس نے تو کہا کہ نہیں اگر آپ قرآن کو دلیل نقلی بناتے ہو فیصہ کی بات کو دلیل نقلی بتاتے ہے تو کہیں وہ تو کوئی دلیل نہیں یہ محض نہ ہے کیونکہ اس کا مقتض غائط محفل باب یہ ہے کہ اس کے حساب کی درستی آسمانوں کے وجود یا حرکت پر موقوف زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا جو حساب تھا وہ ساتھ آسمان پر موقوف نہیں تھا اس نے سات آسمان کے بغیر اپنی بات ثابت کی تو یہ تو کوئی دلیل کہ ایک چیز کی ضرورت نہیں پڑی تو کہیں گے کہ وہ چیز ہے ہی سو کسی امر پر موقوف نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل اگر ایک چیز کسی دوسرے پر موقوف نہیں تو اب یہ کہنا کہ چونکہ اس کی ضرورت تو پڑی نہیں لہذا وہ چیز معطل یہ بھی دلیل, دلیل مثال دیتے ہیں مثلاً کسی واقعی کام آپ کا کوئی مسئلہ ہے ضروری واقعی مسئلہ ہے اور تحصیلدار پر موقوف نہ ہونا اس کی کب دلیل ہو سکتا ہے کہ شہر میں تحصیلدار موجودگی صحیح ہوگی یعنی تحصیلدار کی ضرورت ہی نہیں پڑی تو آپ کہیں گے نا تحصیلدار کی دریامتوں کو ضرورت پڑی نہیں غائط محفل باپ یہ ہے کہ اس کا ہونا تحصیلدار کی موجودگی کی بھی دلیل نہیں لیکن دوسری دلیل سے اس کی موجودگی پر استدلال کیا جا سکتا خلاصا کلام یہ ہوگی کہ دوسرے اصول دو اصول ہو گئے. پہلا اصول یہ بنا کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اس کے باطل ہونے گا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چونکہ فلانی چیز کو میں سمجھتا نہیں ہوں لہذا یہ بات ہے تو ہم کہیں گے بس آپ مان لیں آپ کی سمجھ میں نہیں دوسرا قانون یہ بنا کہ ایک چیز عقل ثابت ہو جائے اب ہے واقع میں یعنی نہیں دلیل نقلی اگر دقلیل نقلی نے بتا دیے کہ واقع ہے تو ہم کہیں گے واقع ہے اگر دلیل نقلی نے بتا دیے کہ نہیں ہے تو وہ دو اصول ہو گیا آپ کے سامنے کتنا وقت آئے ہاں جی جی ایسا ہو سکتا ہی نہیں چھوٹا لڑکا چھوٹے لڑکے کا پوتا ہے وہ بڑا لڑکا اگر ہم ہاں ہاں تو یہ ہو نہیں ہو سکتا, سکتا. ہاں جو, جو آتے ہیں عام انسانی لوگ مانتے ہیں نا کہ یہ آیا ٹھیک ہے جس کا ہونا ثابت ہے وہ کہاں سے آیا ہے کہ چھوٹے سے جو عمل میں کم ہو اس سے بڑا پیدا ہو جائے یا صحیح ہے ایسا ایسا ہوتا نہیں یہ انسانوں میں ثابت بات ہے لیکن یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جائے یہ نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہاں <سؤال> یعنی حضرت آدم علیہ صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جو بچے پیدا ہیں عادی قانون پہ نا ماں باپ کے ملاپ سے وغیرہ سے اس میں بچہ کہاں سے ہے نہ باپ تو جگہ بھی ہے نہیں اولاد ہوتی تو, ہو ہو تو بات ہے اصل میں ہے اللہ خالق جہاں اصل بات کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں حضرت جبلی علیہ السلام کی پھونک سے نہیں عقلی بات ہم کرتے ہیں ایک اور چیز کو ذرا دونوں کو ملاتے ہیں اور جو باقی لوگ پیدا وہ کہاں سے بون سے قطرے سے نہ قطرے میں اثر جاتی ہے نہ پھونک میں اثر جاتی ہے نہ بوند میں اثر جاتی ہے نہ پھونک میں اثر جاتی خالق ہم مانتے ہیں اللہ کو اگر وہ پیدا کرے بوند سے تو پیدا ہو جائے پیدا کرے پھونک سے تو پیدا ہو اس میں کیا مشکل تو وہ بڑے کا چھوٹے سے پیدا ہونا یہ ایسی بات ہے کہ جو بالکل بار بار کا ایک انسانی قاعدہ بن چکا ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا یہ ایسی بات ہے جیسے کہ کلکتہ سے ریل پہنچ گئی اور دہلی پہنچ گئی دو گھنٹے کے یہ تو ویسے والی بات ہے ہاں ہاں جب مشاہدہ پھر مان لیں لیکن جب تک نہیں ہے تو اس کا وہ انکار کریں لیکن ایک چیز جب دلیل سے دیکھو ایک چیز ثابت نہیں ہے نا تو اس کا انکار ہوگا ایک چیز کو ہم جب دلیل سے ثابت کر رہے ہیں اور آپ کے پاس دلیل صرف مشاہدہ ہے آپ اس لیے انکار کر رہے ہیں کہ مشاہدہ تو آپ کی دلیل مشاہدہ وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس دلیل اور ہم ایک اور دلیل سے ثابت نہیں عام انسانی قانون میں آپ دیکھتے ہاں مشاہدہ بار بار ہوگی اور اس پر اتفاق ہوگے یعنی انسانوں کے مشاہدے بعض دفعہ مسلم قاعدے بن جاتے ہر مشاہدہ غلط تو نہیں ہے نا ہم مشاہدے کا بالکل انکار تو نہیں کر رہے کچھ چیزیں تو مسلم قائدے بن چکے ہیں جو مسلم قاعدے ہیں اس کو مانتے ہیں لیکن مشاہدے کو وحی کے مقابلے میں لانا اور کہنا جب مشاہدہ نہیں ہوگا تو وہاں وحی کا انکار کیا جائے گا اس والے قاعدے کو ہم ہاں یہ بات ہے بات چل رہی تھی تو اس زمانے میں نہیں پاش آئیں گے آج پیش آئے اس لیے انہوں نے ایک بات تو کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر اور مزید کام کرے اور ان تمام شبہات کو جمع کرنے کے جواب آدمی ضرورت تو ہے آئندہ بھی ہو سکتا ہے اس پر کام تو ہو سکتا ہے بالکل مصوصات میں مشاہدے کا بھی دخل ہے مشاہدے اس میں معلوماتوں کی سی ہونا یقینی نہیں مثلاً اڑتے ہوائی جہاز کا جب مشاہدہ کرتے ہیں تو چھوٹا سا حالانکہ حرکت میں چھوٹا مسئلہ پانی کے متحرکہ اضائدی مقرر سے جب سائنسدان کو اتنی سرمایہ کرتے ہیں تو گن لگتے ہیں کہ پانی میں کیڑے مشاہدے سے ہیں اور عقل سے کام لینے کے وہ عادی نہیں سائنسدان میں تو اکثر مشاہدہ اگر عقل سے کام لینے کے لیے سائنسدان عادی ہوتے تو یہ ضرور سوچتے کہ حرکت کے لیے حیات تو لازمی نہیں کسی چیز کے حرکت کے لیے حیات نہیں پتہ چلا حرکت کا اور قائل ہو گئے حیات کی. صحیح یعنی زیادہ سے وہ چیزوں میں پتہ چلا کس کا حرکت کا وہ یہ قائل ہو گیا اگر قابل تعریف ہیں تو وہ حکومتیں جو سائنس کی ترقی کے لیے کروڑوں روپے صرف کر رہی ہیں نہ کہ سائنسدان کے جن کے پاس اب بھی معلومات کا ذریعہ تک معلومات کا ذریعہ تک کبھی نہیں ہاں یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دنیا کے اندر لوگ تو سائنس کا بہت زیادہ وہ کر رہے ہیں نا قائل ہیں اس کے تو کہتے ہیں اس میں سائنسدانوں کا زیادہ دخل ہے یا ان حکومتوں کا دخل ہے جو اس کو بہت زیادہ روایت دے رہے ہیں اگر لوگ بہت زیادہ قائل ہو رہے ہیں تو ان حکومتوں کی وجہ سے انہیں پیسہ لگایا لوگوں میں اس ہو گیا ورنہ سائنسدان لوگوں کو اگر لگ جائے ان کے پاس صرف مشاہد ہے جس میں کیش کا ہے ہاں وہ والی نظر نہیں ہے عقل ممکن ہے اور حواس سے ثابت ہو جائے تو کہیں گے صحیح بات تو ہوئی نہیں غالباً اس لیے کہ یہ مسلم بات ہے اس سے بات تو ابھی تک نہیں یعنی وہی کہ اس بات پر کوئی تو بات ہوئی نہیں اب تک جو ہم چلے نا میں ہے کہ مطلب وہ تو ہے لیکن یہ والا اس کو یعنی وہی کہ اس بات کو بیان کیا نہیں اور بات چل رہی تو ایسا جیسے ثابت ہے یعنی مسلم اصل میں یہ جو ہوا بھی ہے نا یہ جو لکھا گیا ہے تو یہ لکھا بھی ایسے لوگوں کے لیے جو آگے جا کے دوسرے لوگوں میں کام کریں تو ان کے نزدیک تو وہی کب ثبوت تو ہے اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب کسی موضوع میں بات کرتا ہے تو کچھ چیز اس کے نزدیک بہت واضح ہوتی ہے اس لیے وہ ضرورت سمجھتے بھی نہیں ہے لیکن جب اس کو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا سننے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی ہو جاتی تو زیادہ واضح ہاں ایسا ہوتا ہے پڑھ میں ویسے, ویسے چیز بہت واضح ہو جاتی ٹھیک ہوگی سب اللہ